اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھکلائیں وہ آگ والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں اور کیا ہی برا انجام